پھر اللہ تعال فرماتے ہیں فہم میں پھر جس شخص کو اس کا مال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا سیرو تو جلد ہی اس سے آسان حساب لیا جائے گا اہل ویم قالیب اہلی ہی اہلہ رو اور وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹے گا کیوں روحری اور جس شخص کو اس کا امال نامہ اس کے پیٹ پیچھے دیا گیا اون فی دوں تو وہ ان قریب تباہی کو دعوت دے گا سلح سے اور وہ بھڑکتی آگ میں جا پڑے گا نفی اہلی مسرور بے شک کو دنیا میں اپنے اہل و عیال میں بڑا خوش تھا انور بے شک اس نے سمجھا تھا کہ وہ ہرگز اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں جائے گا بیل ان رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا کیوں نہیں بے شک اس کا رب اسے دیکھ رہا تھا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقُ پس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ سمیٹتی ہے میری تیسو اور چاند کی جب کہ وہ پورا ہو جاتا ہے طبقاً عن تم ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کو پہنچو گے فما لهم لا پھر ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے وَإذا عليهم القرآن لا يسجدون اور جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو سجدہ نہیں کرتے بل كفروا يكذبون بلکہ کافر تو الٹا جھٹلاتے ہیں واللہ اعلم بما يوعون اور جو کچھ وہ سینوں میں محفوظ رکھتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے فبشرهم بعذاب علیم تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر دیجئے مگر جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف آسان حساب یہ ہے کہ مومن کا امال نامہ پیش ہوگا اس کی غلطیاں بھی اس کے سامنے لائی جائیں گی پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب لیا گیا وہ ہلاک ہو گیا میں نے کہا اے اللہ کے رسول اللہ مجھے آپ پر قربان کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جس کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا اس کا حساب آسان ہوگا مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ تھا آئت کی روح سے حساب تو مومن کا بھی ہوگا لیکن وہ ہلاکت سے دوچار نہیں ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی یہ تو پیشی ہے مومن کے ساتھ معاملہ شدید حساب کا نہیں ہوگا ایک سرسری سی پیشی ہوگی مومن رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے جس کا مناقشہ ہوگا یعنی پوچھ گچھ ہوئی وہ مارا گیا بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار ہزار نو سو ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بعض نماز میں یہ دعا پڑھتے تھے اللّہ حیثیب بنی حساب یسیرا مطلب اے اللہ میرا حساب آسان فرما نماز سے فراغت کے بعد میں نے پوچھا حساب یسیر مطلب آسان حساب کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا امال نامہ دیکھے گا اور پھر اسے معاف فرما دے گا بہوال حسن احمد چھٹی جلد سفر نمبر اڑتالیس پھر یعنی جو اس کے گھر والوں میں سے جنتی ہوں گے یا اس سے مراد وہ حور عین اور ولدان مطلب نو عمر خادم ہیں جو جنتیوں کو ملیں گے پھر سبور ہلاکت خسارہ یعنی وہ چیخے گا پکارے گا اور واویلا کرے گا کہ میں تو مارا گیا ہلاک ہو گیا پھر یعنی دنیا میں اپنی خواہشات میں مگن اور اپنے گھر والوں کے درمیان بڑا خوش تھا پھر یہ اس کے خوش ہونے کی علت ہے یعنی آخرت پر اس کا عقیدہ ہی نہیں تھا حرون کے معنی حرون کے معنی ہے لوٹنا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہ انی اعوذ کا من الحوری بعد الكور اللہ انّی اعودبی کا مین الحری بید الکور بھوارے صحیح مسلم حدیث نمبر تیرہ سو ترتالیس و جامع مدی حدیث نمبر تین ہزار چار سو انتالیس و سنن ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اٹھاسی مطلب ہے اس بات سے میں پناہ مانگتا ہوں کہ ایمان کے بعد کفر اطاعت کے بعد معاشیت یا خیر کے بعد شر کی طرف لوٹوں پھر کہ یہ نہ لوٹے اور دوبارہ زندہ نہ ہو یا بلا کیوں نہیں یہ ضرور اپنے رب کی طرف لوٹے گا پھر یعنی اس سے اس کا کوئی عمل مخفی نہیں تھا پھر شفاقن اس سرخی کو کہتے ہیں جو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان پر ظاہر ہوتی ہے اور عشاء کا وقت شروع ہونے تک رہتی ہے پھر اندھیرا ہوتے ہی ہر چیز اپنے ماوا اور مسکن کی طرف سمٹ آتی ہے یعنی رات کا اندھیرا جن چیزوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیتا ہے پھر تسق کے معنی ہیں جب وہ مکمل ہو جائے جیسے وہ تیرہویں کی رات سے سولہویں تاریخ کی رات تک رہتا ہے پھر فباقین کے اصل معنی شدت کے ہیں یہاں مراد و شدائد ہیں جو قیامت والے دن واقع ہوں گے یعنی اس روز ایک سے بڑھ کر ایک حالت باری ہوگی بھوالے فتح الباری آٹھویں جلد سفر نمبر آٹھ سو یہ جواب قسم ہے پھر احادیث سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سجدہ کرنا ثابت ہے پھر یعنی ایمان لانے کی بجائے جھٹلاتے ہیں پھر یعنی تکذیب یا جو افعال وہ چھپ کر کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یہاں تک سامعین کرام صورت الانشقاق اپنے انتہا تک پہنچتی ہے اور آغاز ہوتا ہے سورت البروج کا تو سورت البروج ایک مکی صورت ہے اس کے آیات ہیں بائیس اور رکو ہیں ایک تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے برجوں والے آسمان کی قسم الموعود اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے شہید مشہد اور حاضر ہونے والے کی اور حاضر کیے گئے کی قتل اصحاب الاخدود حلاک کر دیے گئے خندقوں والے ان نار ذاتل وقود ان خندقوں میں آگ تھی ایندھن والی اذھم علیھا قود جبکہ وہ ان خندقوں کے کناروں پر بیٹھے تھے وہم علی ما يفعلون بالمؤمنین شهود اور جو کچھ وہ مومنوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور انہیں مومنوں کا یہی کام برا معلوم ہوا کہ وہ اللہ غالب قابل تعریف پر ایمان لائے تھے الذي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَضْرِ شہید وہ ذات کے اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ ہر چیز پر شاہد ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں سورہ بروج اور سورہ تارق پڑھتے تھے بھوانۂ جامع ترمیمزی حدیث نمبر تین سو ساتھ البروج برجن محل کی جمع ہے برجن کے اصل معنی ہیں ظہور یہ کواکب کی منزلیں ہیں جنہیں ان کے محل اور قصور کی حیثیت حاصل ہے ظاہر اور نمایاں ہونے کی وجہ سے انہیں بروج کہا جاتا ہے تفصیل کے لیے دیکھیے سور فرقان آیت نمبر اکسٹھ کا حاشیہ بعض نے بروج سے مراد ستارے لیے ہیں یعنی ستاروں والے آسمان کی قسم بعض کے نزدیک اس سے آسمان کے دروازے یا چاند کی منزلیں مراد ہیں غوال فت القدیر پھر اس سے مراد بالاتفاق قیامت کا دن ہے پھر شاہد اور مشہود کی تفسیر میں بہت اختلاف ہے امام شوکانی رحمہ اللہ نے احادیث و آثار کی بنیاد پر کہا ہے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اس دن جس نے جو بھی عمل کیا ہوگا یہ قیامت کے دن اس کی گواہی دے گا اور مشہود سے عرف مطلب نوز الحجا دن ہے جہاں لوگ حج کے لیے جمع اور حاضر ہوتے ہیں پھر یعنی جن لوگوں نے خندقیں کھود کر اس میں رب کے ماننے والوں کو ہلاک کیا ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے قطلہ بیمینہ لعین اللہ کی رحمت سے دوری اور بربادی پھر اناری الخدود سے بدل اجتمال ہے ذات الوقود النار کی صفت ہے یعنی یہ خندقیں کیا تھیں ایندھن والی آگ تھی جو اہل ایمان کو اس میں جھوکنے کے لیے دہکائی گئی تھی پھر کافر بادشاہ اس کے کارندے آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے جیسا کہ اگلی آیت میں ہے پھر یعنی لوگوں کا جرم یعنی ان لوگوں کا جرم جنہیں آگ میں جھونکا جا رہا تھا یہ تھا کہ وہ اللہ غالب پر ایمان لے آئے تھے اس واقعے کی تفصیل جو صحیح حدیث سے ثابت ہے مختصراً حسب ذیل ہے واقعہ اصحاب الخدود گزشتہ زمانے میں ایک بادشاہ کا جادوگر تھا جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے ایک ذہین لڑکا دو جسے میں یہ علم سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک سمجھدار لڑکا تلاش کر کے اس کے سپرد کر دیا لڑکے کے لڑکے کے رستے میں ایک راہب بھی رہتا تھا یہ لڑکا اس کے پاس جا کر بیٹھتا. یہ لڑکا اس کے پاس جا بیٹھا اور اس کی باتیں سنی اور پسند آ گئیں اس کے بعد یہ لڑکا آتے جاتے اس کے پاس بھی بیٹھتا اور اس کی باتیں سنتا اسی طرح سا سلسلہ چلتا رہا ایک مرتبہ یہ لڑکا جا رہا تھا کہ رستے میں ایک بہت بڑے جانور شیر یا سانپ وغیرہ نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا تھا لڑکے نے سوچا کہ آج میں پتا کرتا ہوں کہ جادوگر صحیح ہے یا راہب اس نے ایک پتھر پکڑا اور کہا اے اللہ اگر راہب کا معاملہ تیرے نزدیک جادوگر کے معاملے سے بہتر اور پسندیدہ ہے تو اس جانور کو مار دے تاکہ لوگوں کی آمد و رفت جاری ہو جائے یہ کہہ کر اس نے پتھر مارا اور وہ جانور مر گیا لڑکے نے جا کر یہ واقعہ راہب کو بتلایا راہب نے کہا بیٹے اب تم فضل و کمال کو پہنچ گئے ہو اور تمہاری آزمائش شروع ہونے والی ہے لیکن اس دور ابتلا میں میرا نام ظاہر نہ کرنا یہ لڑکا مادرزاد اندھے ابرس اور دیگر بعض بیماریوں کا علاج بھی کرتا تھا لیکن ایمان باللہ کی شرط پر اسی شرط پر اس نے بادشاہ کے ایک نابینا مصاحب کی آنکھیں بھی اللہ سے دعا کر کے صحیح کر دیں یہ لڑکا یہی کہتا تھا کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا وہ شفا عطا فرما دے گا چنانچہ اس کی دعا سے اللہ شفا فرما دیتا یہ خبر بادشاہ تک بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا بعض اہل ایمان کو تو اس نے قتل کروا دیا اس لڑکے کے بارے میں اس نے چند آدمیوں کو کہا کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر نیچے پھینک دو اس نے اللہ سے دعا کی پہاڑ میں لرزش پیدا ہوئی جس سے وہ سب گر کر مر گئے اور اللہ نے اسے بچا لیا بادشاہ نے اسے دوسرے آدمیوں کے سپرد کر کے کہا کہ ایک کشتی میں بٹھا کر سمندر کے بیچ میں لے جا کر اسے پھینک دو وہاں بھی اس کی دعا سے کشتی الٹ گئی جس سے وہ سب غرق ہو گئے اور یہ بچ گیا اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا اگر اس لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور بسم اللہ رب الغلام مطلب لڑکے کے رب اللہ کے نام سے کہہ کر مجھے تیر مار بادشاہ نے ایسا ہی کیا جس سے وہ لڑکا مر گیا لیکن سارے لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے بادشاہ اور زیادہ پریشان ہو گیا چنانچہ اس نے خندقیں کھدوائیں اور اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا جو ایمان سے انحراف نہ کرے اس کو آگ میں پھینک دو اس طرح ایمان دار آتے رہے اور آگ کے حوالے ہوتے رہے حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ ایک بچہ تھا وہ ذرا ٹھٹ وہ ذرا ٹھٹ کی تو بچہ بول پڑا کہ اماں صبر کر تو حق پر ہے بحال صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار پانچ ملخن امام ابن کثیر نے اور بھی بعض واقعات نقل کیے ہیں جو اس سے مختلف ہیں اور کہا ہے ممکن ہے اس قسم کے متعدد واقعات مختلف جگہوں پر ہوئے ہوں تفصیل کے لیے دیکھیے تفصیر ابن کثیر پھر اللہ تعال فرماتے ہیں بے شک جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلانے والا عذاب ہے اِنَّ <الْكَبِيرُ> بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے شید بے شک آپ کے رب کی پکڑ نہایت سخت ہے اندی او بے شک وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا دود اور وہ بڑا بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ہے المجید وہ عرش کا مالک اونچی شان والا ہے فعال يريد جو چاہے کر گزرتا ہے کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے فر اون و فہمود یعنی فرعون اور سمود کی بلین تقذیب بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں اللہ کو اور اللہ ہر طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہیں بل قرآن مجید بلکہ یہ قرآن اونچی شان والا ہے فی لوح, محفوظ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی جب وہ اپنے ان دشمنوں کی گرفت کرنے پر آئے جو اس کے رسولوں کی تکزیب کرتے اور اس کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکا تو پھر اس کی گرفت سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا پھر یعنی وہی اپنی قوت اور قدرت کاملہ سے پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے اور پھر قیامت والے دن دوبارہ انہیں اسی طرح پیدا فرمائے گا جس طرح اس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا پھر یعنی تمام مخلوقات سے معظم اور بلند ہے اور عرش جو سب سے اوپر ہے وہ اس کا مستقر ہے جیسا کہ صحابہ و تابعین اور محدثین کا عقیدہ ہے المجید اونچی شان و بزرگی والا اس میں دو قرعتیں ہیں ایک میں یہ مرفو ہے اس صورت میں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے دوسری قرعت میں یہ مجرور ہے اس صورت میں عرش کی صفت بنے گی دونوں معنی صحیح ہیں بحالے تفسیر ابن کثیر پھر یعنی جو چاہے کر گزرتا ہے یعنی وہ جو چاہے کر گزرتا ہے اس کے حکم اور مشیت اس کے حکم اور مشیت کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے نہ اس سے کوئی پوچھنے والا ہی ہے حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کے مرض الموت میں کسی نے پوچھا کیا کسی طبیب نے آپ کو دیکھا انہوں نے فرمایا ہاں پوچھا اس نے کیا کہا فرمایا اس نے کہا ہے انی فعین المۂ ارید میں جو چاہوں کروں میرے معاملے میں کوئی دخل دینے والا نہیں بہوال تفسیر ابن کثیر مطلب یہ تھا کہ معاملہ اب طبیبوں کے ہاتھوں میں نہیں رہا میرے میرا آخری وقت آ گیا ہے اور اللہ ہی اب میرا طبیب ہے جس کی مشیت کو ٹالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے پھر یعنی ان پر جب میرا عذاب آیا اور میں نے انہیں اپنی گرفت میں لیا جسے کوئی ٹال نہیں سکا پھر یہ ان نبۃ و شعبی کے لدید ہی کا اس بات اور اس کی تاکید ہے پھر یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے جہاں فرشتے اس کی حفاظت پر معمور ہیں اللہ تعالیٰ حسب ضرورت و اقتضاء اسے نازل فرماتا ہے حضرت خالد عدوانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار ثقیف میں کمان یا لاٹھی کے سہارے پر کھڑے دیکھا آپ ان کے پاس ان سے مدد حاصل کرنے آئے تھے میں نے وہاں آپ سے صورت تاریخ سنی میں نے اسے یاد کر لیا درآں حال یہ کہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا پھر مجھے اللہ نے اسلام سے نواز دیا اور اسلام کی حالت میں میں نے اسے پڑھا بھوالے مسند احمد چوتھی جلد صفحہ نمبر تین سو پینتیس و مجموعد ساتویں جلد صفحہ نمبر دو سو ستاسی ضعیف حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ مغرب اور ایک روایت کے مطابق عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو فرمایا لوگوں کو فطرے میں ڈالتا ہے تو نے سب حص ربک و شمسی اور اس جیسی صورتیں و سمعی و طارق وغیرہ کیوں نہ پڑھیں بحالے سناسائی مع تعلیقات السلفیہ دوسری جلد سفر نمبر ستاسی سوین کرام یہاں صورت البروج اپنے انتہا تک پہنچتی ہے اور آغاز ہوتا ہے صورت الطارق کا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 قارق اور آپ کو کیا معلوم کہ کی اور رات کو آنے والا کیا ہے وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے فغ کوئی جان ایسی نہیں جس پر کوئی نگہبان نہ ہو فل خلی کو چنانچہ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے خُلِقَ مِمَّا <دَافِقُ> وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُلْبِ جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے ان بے شک و اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر یقیناً قادر ہے جس دن راز ظاہر کر دیے جائیں گے فَمَا لَهُ مِن قُوَةٍ وَلَا نَاصِرٍ تو انسان کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ کوئی اس کا مددگار ہوگا وَالْسَمَائِ ذَاتِ الرَّجْعِ قسم ہے بار, بار بار بارش برسانے والے آسمان کی وَالْعَضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اور پھٹنے والی زمین کی انہو قولوں فصل بے شک یہ قرآن یقیناً قول فصل ہے بے شک یہ قرآن یقیناً قول فیصل ہے وہ میں ہوں اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے ان کی بے شک وہ کافر کچھ چالیں چلتے ہیں وہ عقید اور میں بھی ایک چال چلتا ہوں تو اے نبی آپ ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں انہیں تھوڑی سی مہلت دیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف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 اور اس جیسی صورتیں و والطارق وغیرہ کیوں نہ پڑھیں بہارے سنن النسائی معتعلقات السلفیہ دوسری جلد صفر نمبر 87 پھر طارق سے مراد کیا ہے طارق سے کیا مراد ہے خود قرآن نے واضح کر دیا روشن ستارہ اور تاریخ و سے ہے جس کے لغوی معنی کھٹکھٹانے خٹ کے ہیں لیکن طارق رات کو آنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے ستاروں کو بھی طارق اسی لیے کہا ہے کہ یہ دن کو چھپ جاتے اور رات کو نمودار ہوتے ہیں پھر یعنی ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے اعمال لکھتے ہیں بعض کہتے ہیں یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جیسا کہ سورہ رات کی آیت نمبر گیارہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے بھی انسان کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جس طرح قول و فعل لکھنے والے ہوتے ہیں پھر یعنی منی سے جو قضائے شہوت کے وقت زور سے نکلتی ہے یہی قطر آپ منی رحم عورت میں جا کر اگر اللہ کا حکم ہوتا ہے تو حمل کا باعث بنتا ہے پھر کہا جاتا ہے کہ پیٹھ مرد کی اور سینہ عورت کا ان دونوں کے پانی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے لیکن اسے ایک ہی پانی اس لیے کہا کہ یہ دونوں مل کر ایک ہی بن جاتا ہے اوائب تری کی جمع ہے سینے کا وہ حصہ جو ہار پہننے کی جگہ ہے پھر یعنی انسان کے مرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر وہ قادر ہے بعض کے نزدیک اس کا مطلب ہے کہ وہ اس قطرۂ آپ کو دوبارہ شرم کے اندر لوٹانے کی قدرت رکھتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا پہلے مفہوم کو امام شوقانی اور امام ابن جریر قبری نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے پھر یعنی ظاہر ہو جائیں گے کیونکہ ان پر جزا و سزا ہوگی بلکہ حدیث میں آتا ہے ہر غدر مطلب بد عہدی کرنے والے کے سرین کے پاس جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ یہ فلان بن فلان کی غداری ہے بہوانے صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار ایک سو اٹھاسی اور صحیح مسلم حدیث نمبر سترہ سو چھتیس مطلب یہ ہے کہ وہاں کسی کا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا پھر یعنی خود انسان کے پاس اتنی قوت ہوگی کہ وہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے نہ کسی اور طرف سے اس کا کوئی ایسا مددگار مل سکے گا جو اسے اللہ کے عذاب سے بچا سکے پھر اور کے لغوی معنی ہیں لوٹنا پلٹنا بارش بھی بار بار اور پلٹ پلٹ کر ہوتی ہے اس لیے بارش کو رجعن کے لفظ سے تعبیر کیا ہے بعض کہتے ہیں کہ بادل سمندروں سے ہی پانی لیتا ہے اور پھر وہی وہ پانی زمین پر لوٹا دیتا ہے اسی لیے بارش کو رجعن کہا بعض کہتے ہیں بطور طفاع عرب بارش کو رجعن کہتے ہیں تاکہ وہ بار بار ہوتی رہے بھوانے فتح القدیر پھر یعنی زمین میں یعنی زمین پھٹتی ہے تو اس سے پودا باہر نکلتا ہے زمین پھٹتی ہے تو چشمہ جاری ہو جاتا ہے اور اسی طرح ایک دن آئے گا کہ زمین پھٹے گی سارے مردے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے اس لیے زمین کو پھٹنے والی اور شگاف والی کہا پھر یہ جواب قسم ہے یعنی کھول کر بیان کرنے والا یعنی کھول کر بیان کرنے والا ہے جس سے حق اور باطل دونوں واضح ہو جاتے ہیں پھر یعنی کھیل کود اور مذاق والی چیز نہیں ہے حضل جد مطلب سنجیدگی و حقیقت کی ضد ہے یعنی ایک واضح سنجیدہ مقصد کی حامل کتاب ہے لہو ولعب کی طرح بے مقصد نہیں ہے پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین حق لے کر آئے ہیں اس کو ناکام کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ اور فریب دیتے ہیں اور موہ پر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دل میں اس کے برعکس ہوتا ہے پھر یعنی میں ان کی چالوں اور سازشوں سے غافل نہیں ہوں میں بھی ان کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں یا ان کی چالوں تو یا ان کی چالوں کا توڑ کر رہا ہوں کئی دن خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں جو برے مقصد کے لیے ہو تو بری ہے اور مقصد نیک ہو تو بری نہیں پھر یعنی ان کے لیے تاجیل عذاب کا سوال نہ کر بلکہ انہیں کچھ مہلت دے دے روید قلیل یا قریبا یہ امحال و استدراج بھی کافروں کے حق میں اللہ کی طرف سے ایک قید کی صورت ہے جیسے فرمایا من حیث لا يعلمون لهم ان آیت متین سورہ سو بیاسی نمبر 182 اور 183 ہم ان کو بتدریج لے جا رہے ہیں اس طور پر کہ ان کو خبر بھی نہیں اور میں ان کو مہلت دیتا ہوں بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے و اللہ علیہ نبین محمد وسحمِ اجمعین